من کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت اللہ کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں ع دنیا کہہ دیجیے یہ اہل ایمان کے لیے دنیا زندگی میں خالص ملقیام اور قیامت والے دن خالص انہیں کلال قومی اس طرح ہم مفصل تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات جاننے والی قوم کے لیے یقینا میرے رب نے صرف اور صرف فحاشی کو حرام کیا ہے جو ظاہری ہو اور جو کشیدہ ہو اور گناہ کو اور ظلم کو بغیر حق کے اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ پر وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے ملکن اجل اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے فعض وم لائے والا استقرمون جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ نہیں مؤخر ہوں گے ایک گھڑی اور نہ مقدم ہوں گے یا بنی آدم انما یأتی النقم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی اے بنی آدم تو جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھیں فمن اتقا تو جو بچ گیا جس نے تقوی اختیار کیا واصلح اصلاح کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے والذین کذبوا بآیاتینا واستكبروا عنها اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جتلایا اور ان سے تکبر کیا اولائکہ اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذْدَوَ بِآیَاتِهِ پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اللہ کی آیات کو جتلایا اولائکہ ینالہم نصیب من الكتاب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتاب میں سے لکھے ہوئے میں سے حصہ پہنچے گا حتی اذا جاعتہم رسولونا یتوفونہم حتی کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول پہنچیں گے آئیں گے وہ ان کو قبض کریں گے قالو تو کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہیں کالو غلّا تو وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے وہ کافرین اور وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے کالد قد امام من قبل کم جنّی ونس کہا داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں ان انسانوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے جنوں انس میں سے نار آگ کے اندر لاختا جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو ساتھ والی کو لعنت کرے گی حتیٰ ادارہ کوفی ہا جا یہاں تک کہ سب جب ایک دوسرے کے ساتھ پاس ملیں گے ایک دوسرے کو پالیں گے جمع ہو جائیں گے کالا تخلا پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی اے ہمارے نقب ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہم عذاباً وعفاً من النار ان کو دگنا عذاب دے آگ کا کالا اللہ فرمائے گا لیکن سبھی کے لیے دگنا ہے ولیکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے وقالت اولاہم لی اخراہم اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی فما, فما کانا لکم علینا من فضل فضوق العذاب بما کنتم تقصیبون پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی لہذا عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کرتے تھے کماتے تھے ان اللہین قدبوا بی آیاتنا وستقبروا عنہا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جلایا اور ان سے تکبر کیا لاتو فتح السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولاد خلون جنا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے سب ملکی آپ حتا کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے سوراخ میں سے سوئی کے ناکے میں سے کلال مجری مین اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں لہمن جہنم و من المن فوقاش ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہے اور ان کے اوپر اوڑھنا ہے لحاف ہے یعنی جہنم کا ہی وہ قداری کا ظالمین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو تو یہ آج کل کچھ منقر حدیث جماعت المسلمین والے وغیرہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی قبر ہے نا اس کے اندر اداب نہیں ہوتا بلکہ جو عذاب ہوتا ہے سزا ہوتی ہے یہ آسمانوں میں ایک فردی جسم ملتا ہے روح کو اور اوپر ہی برزخ ہے اور اوپر یہ قبر بنتی ہے وہاں پہ عذاب ہوتا ہے آسمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور تکبر کیا لا لات فتح ابواب وابسما ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ان, ان کی روحیں آسمان سے اوپر جاتی نہیں ہیں تو لہذا ان لوگوں کا یہ عقیدہ کہ آسمانوں پر کوئی قبر ہے اور سزا وہاں پر ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے اور قرآن کے این خلاف ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے کافروں کے لیے اللہ کے آیات کو جٹرانے والوں کے لیے نہ صرف ہے بلکہ اور پھر اللہ کہ آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا رہتے آسمان سے نیچے اور آسمان سے نیچے رہتے ہوئے بھی جہنم کا اوڑنا بچھونا ان کے لیے تو یہی دنیاوی قبر ہے زمین پر یہی پر عذاب ہوتا ہے اسی کو بردخ کہا جاتا ہے یعنی کہ ناممکن ہے نا اونٹ اتنا بڑا سوئی کے چھوٹے سے سوراخ میں سے گزر ہی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے دروازے کھول لے نہیں جائیں گے نہیں یہ جنت میں داخل ہوں گے کبھی بھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اور وہ لوگ جو ایمان لے ائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق اولئک اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں ہم فیھا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ورزنا ما فی صدورہم من غل اور ان کے دلوں میں جو کینہ یا حسد ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے من تحتهم ان کے نیچے سے دریا بہیں گے گے اور وہ کہیں تمام اس دی لولا اللہ ہیں کی دی ہم خود ہی ہدایت پانے والے نہ, تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا لقد ربنا بالحق ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کے آئے جنتمہ اور وہ آواز دیے جائیں گے کہ اے یہ جنت ہے تم اس کے وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے جنتابنار اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے وا ربنا حقا کہ جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پایا ہے بَيْنَهُمْ أَلَّعْدَتُ اللَّهِ عَلَى تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو اللہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ٹیڑا پن تلاش کرتے تھے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے تھے وَبَيْنَهُمْا حِجَاب اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے وَأَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ اور آعراف پر کچھ آدمی ہوں گے وہ پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی علامتوں سے وَنَ اور وہ اس جنت کو پکاریں گے جنت والوں کو آواز لگائیں گے کہیں گے تم پر سلامتی ہو لم یت وهم احمد معون وہ بھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن وہ تما رکھتے ہوں گے جنت میں جانے کی واحدہار اور جب ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی قالو کہیں گے ربنا لا لات الام القومی ظالمین اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم میں سے نہ کر دے ان کے ساتھ نہ بنانا أصحاب هم هم اور تم کو تمہاری جمعیت نے فائدہ نہیں دیا کفایت نہیں کی تمہیں تمہاری جمعیت اور نہ ہی وہ کچھ جن پر تم تک کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں اٹھائی تھیں اور کہا تھا لا اللہ برحمتن کہ اللہ ان کو رحمت کے ساتھ نہیں پہنچے گا یا اللہ کی رحمت انہیں نہیں پہنچے گی ادخل الجنت اللہ کن علیکم ولا ان تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے ونادا صحاب الاری اصحاب, اصحاب الجنا اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے کہیں گے ان من الماء ما رزقكم اللہ کہ ہم پر کچھ پانی یا اس میں سے کچھ بہاؤ دو ہمیں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کالو تو اہل جنت کہیں گے ان اللہ ہر رما ما القافرین اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے اللہ دین تخدین وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا وغرتهم غور الدنیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا کما يومهم هادا تو آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے وہ ماں کانو بھی اور جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے کتاب اور یقینا ہم ان کے پاس لائے کتاب فصل نا علم ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے علم پر رحمت المین وہ ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے ایمان رکھنے والی قوم کے لیے حلیم ضرور اللہ تویلا وہ اس کے انجام کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یمیتی تعویلہ جس دن اس کا انجام آ پڑے گا یقول الذین نسووا من قبل تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کریں او ہم جائیں غیر یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ گم ہو گیا جو وہ گھڑا کرتے تھے جھوٹ باندھا کرتے تھے انش یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا یو اشل نہارا یا وہ رات کو دن کے اوپر اڑا دیتا ہے جو اس کو تیز چلتا ہے تیز چلاتا ہے وال و نجوم مسخرات بھی ہی اور سورج اور چاند اور ستارے یہ اس کے حکم سے مسخر متی ہیں اعلی خبردار لہ الخلق اسی کے لیے مخلوق ہے اور اسی کے لیے ہی معاملہ ہے حکم دینا بھی اسی کا کام ہے تبارک اللہ رب العالمین جہانوں کا رب اللہ بڑا بابرکت ہے ادعو ربکم تذرعا وخفیہ اپنے رب سے دعا مانگو اپنے رب کو پکارو تذرعا عاجزین کے ساری کے ساتھ وخفیہتا اور سرن چپکے چپکے انہو لا يحب المعتدین وہ زیادتی کرنے والوں کو حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ دعا مانگنے کا اصول ہے کہ دعا بندہ مانگے تو ذرعا گڑ گڑا کر اور خفیا تن چپکے چپکے پوشیدہ طور پر کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے یہ ہے اصول تو اس اصول کے نتیجے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا اونچی آواز سے دعا کرنا دونوں منع ہو جاتے ہیں کیونکہ اونچی آواز سے دعا کر رہے ہیں کرے بندہ تب بھی بندہ ظاہر ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے دعا مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھائے پھر بھی خفیہ نہیں رہتا یہ ہے ایک عمومی اصول لیکن ہر اصول سے کچھ نہ کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں جیسے اصول یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں آتا ہے اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آتا یہ ہے ایک عمومی اصول لیکن کچھ لوگ دنیا میں آنے کے بعد فوت ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آئے ہیں چند ایک مثالیں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے اللہ نے کہا مر جاؤ انہیں مار دیا پھر ان کو زندہ کر دیا جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اسی طرح وہ واقعہ کہ ایک آدمی بستی کے پاس سے گزرا جو گری پڑی تھی اللہ نے اس کو سو سال تک موت دے دی پھر اس کو زندہ کر دیا کچھ چیزیں مستثنا اسی طرح اصول اور عمومی قائدہ ہے کہ دعا ہمیشہ کی جائے خفیاتا ناجارن کی جائے کی نہیں بلاب بلاب بلاب وہ تو سوئے ہوئے تھے اصحابے کاف سوئے بلا تھے وہ موت نہیں آئی تھی ان کے بارے میں تو نے وعدہ کہا ہے نا کہ ان کو موت آئی تھی تو یہ اصول ہے عمومی کہ دعا تضرعن کی جائے خفیاتا کی جائے پوشیدہ طور پر چپکے چپکے لیکن کچھ موقع مستثنا ہیں مثال کے طور پہ کنوتے نازلہ اس میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے جہرم دعا کرنا بھی ثابت ہے پھر ایسے قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی ثابت ہے نبی سلاۃ و اسلام سے ایسے جنازہ ہے جنازے میں اونچی آواز سے دعا کرنا نبیلا سلاط و اسلام سے ثابت ہے سلاط استقاع بارش کی دعا بارش کے لیے جو خاص نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دعا اونچی آواز سے ثابت ہے ایسے ہی اگر کوئی آدمی مطالبہ کرتا ہے دعا کا تو اس کے مطالبے پر ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے دعا کرنا بھی ثابت ہے اونچی آواز سے اور پھر اسی طرح مختلف مواقع پر ہاتھ اٹھائے بغیر اونچی آواز سے دعا کرنا کسی کے لیے یہ بھی ثابت ہے اور اسی طرح گاہے بگاہے کسی کے لیے مختصر سی ہاتھ اٹھا کے چھوٹی سی دعا کر دینا یہ بھی اس کے لیے ثابت ہے مختلف مقامات پر کہ نبی السلام تو اسلام نے ہاتھ اٹھا کر اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت دے مثلاً چھوٹی سی مختصر دعا ایک, ایک ہے کہ ضرورت ہو بندہ کہے دعا کروائے کروانے کا اور مولوی صاحب کروائیں دعا اور ایک ہے کہ جی ہر نماز کے بعد یا مثلا جمعے کی نماز کے بعد خصوصا دعا ہونی چاہیے اب ویسے تو مولوی صاحب کروائیں گے نہیں چلو کہہ دو ان کو اسی معنی سے ہو جائے تو یہ ہے ہی لا یہ غلط ہے نہیں دیکھی بارش کی ض کے دعا کروائیں گے ٹھیک ہے کوئی آدمی مریض ہے وہ کہے گی فلاں بندہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیں ٹھیک ہے نہیں लेकिन नहीं मतलब उनकी दिमाग का बंदा आ जाए वो फिर हाथ उठा के वो जो उठा रहा उसको भी मना करे ये काम नहीं ठीक है میں میرے بتائیں یہ ہے کہ ہیلا اب کسی کے مطالبے پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اس کو ہیلا بنا لے تو یہ غلط ہو جائے گا پھر ایسے مطالبے پر دعا نہیں کی جائے گی کئی مسجدوں میں لوگوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے کہ خطیب صاحب کو اس جمعے فلانے بندے نے کہنا ہے اگلے جمعے فلانے نے کہنا ہے اگلے جمعے وہ روٹین بنائی ہوئی ہے ترتیب صرف اس لیے کہ چلو اسی بہن دعا ہو جائے گی تعزیت اور چیز ہے فاتحہ ہوتا ہے میت کے جلوہ حقین ہے ان کی دھار کو تسلی دینا ان کو صبر کی تلقین کرنا ان کے لیے اچھے خیر کے کلمات کہنا جن کا جس سے ان کا حوصلہ بڑھے یہ ہوتی ہے تو وہی بات ہے نا کہ حوصلوں کو جو حوصلے ہیں ان کو بھی شریعت کے تابے کرنا چاہیے چلو جی تفصیل اور زمین کو کے اندر فساد بپا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد اور اس کو پکارو خوف, خوف کے ساتھ اور تمہ کے ساتھ درتے ہوئے اور تمہ کرتے ہوئے انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَتِهِ اور وہ ذات ہے جو ہواوں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتی ہے اپنی رحمت سے پہلے حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا ثقالا۔ حتہ کے جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بوجھل بادلوں کو سقناہ نہ ہولی میت ہم ان کو چلاتے ہیں بنجر مردہ شہر کے لیے ذریعے ہم نادل کرتے ہیں پانی فخر بن پل تمارات تو اس کے ذریعے ہم ہر کے, کے پھل اگاتے ہیں کدالی کا نقرج اسی طرح ہم مردوں کو نکالتے ہیں اللہ منتظک تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ولبلادو یہ بھو یخرجو نباتو ہو اور پاکہ شہر وہ نکالتا ہے اپنی نباتات اپنے رب کے حکم کے ساتھ وبی خابوسا اور جو خبیص ہے خراب ہے لا یخرجو اللہ ناکیدا وہ ردی کے سوا اور کچھ نہیں اگاتا یعنی اس میں ردی قسم کی جڑی بوٹی جگتی ہے کدالی کا نصرف الیات یشکر اس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے لقت ارسل نو علاقومی یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف فقالت اس نے کہا یا قوم روح اے قوم اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الا نہیں ہے اِنّی اخاف علیکم میں تم پر بڑے دن کے اداب سے ڈرتا ہوں قال من قومی ہی. تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا انا فی غلال مبین. ہم تو تجھ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں قوم رسول رسول من رب اس نے کہا اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں بلیم رسالی میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں لکم اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے من اللہ اور میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا اور تم نے تعجب کیا اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا تم ہی میں سے ایک آدمی پر لم دیرا تاکہ وہ آدمی تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ تُرحَمونَ اور والے تم رحم کیے جاؤ ربو تو انہوں نے اسے جٹلایا اللہ فل فلک تو ہم نے اسے اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو کشتی میں نجات دی قوم عمین یقیناً وہ اندھی قوم تھین خام ہا اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا کالا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یقیناً ہم تمہیں تجھے ایک طرح کی بےوقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اندر کا دین اور یقیناً ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں سبھی صفحات نے کہا ہے میری قو مجھے کوئی بھی بے وقوفی نہیں ہے رب لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں ابلسا ربی واسک امین اور میں تمہیں تمہارے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیخا ہوں او عجب رجل منكم کیا اور تم نے تعجب ہے ہے اس بات پر پر کہ تمہارے پاس تمہارے پاس کی طرف سے سے تمہیں میں سے ایک آدمی پر ذکر نازل ہوا ہے وہ تمہیں اس اور یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو نوح کے بعد نائب بنایا خلیفہ بنایا اور تمہیں خوت میں تخ... تمہیں تخلیق میں قوت کے اعتبار سے زیادہ کیا اور اللہ تعالی کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اجن ابود اللہ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کرے ابودا اور جس کی ہمارے آبا عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں فاتینہ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو سچا ہے تو جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے وہ ہم پر لے آ آکال رب رجسن و غدب اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غذب آن پڑا ہے اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی فن تدر بس انتظار کرو انی محکم میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں بِرَحْمَةٍ مِّنَّا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی وہ ما كانوا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے وا الى ثمود اخاهم صالحا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا قال يا قوم اعبدوا الله ما اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الا نہیں ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہا ذی ناقۃ اللہ لکم آیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی فغروھا اس کو چھوڑو تاکل فی ارض اللہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے والا تمسوها بسو ان فیعذقکم عذاب الیم تو اس کو برائی کے ساتھ برے طریقے سے ہاتھ نہ لگاؤ وغیرہ اور, اور زمین میں تمہیں جگہ دی تب تخیدہ تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو وطن جیبا لبا اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں کردتے ہو فاذکروا آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیرو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے کالو انا بیما اور سربی مؤمنون تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا کافرون جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں فعکار ناقاہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی ربیم اور انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی و اور انہوں نے کہا یا سالا ایسا صالح لے آ جس کا تو ہم کو وعدہ کرتا ہے جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے ان کن من المر اگر تو واقعات رسولوں میں سے ہے فمر رجفا ان کو زلزلے نے آن پکڑا دار جاسمین تو وہ اپنے گھروں میں ہی گٹنوں کے بل گر گئے فتح اللہ تو وہ ان سے واپس لوٹا وقال اور کہا یا قوم یہ میری قوم لقد ابلغتكم رساله ربي میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے وانا صحت لكم khai -si <تصفح> اور میں نے تمہاری خیر خاہی کی ولكن لا تحبون الناسحین لیکن تم خیر خاہوں کو پسند نہیں کرتے لوطن اذ قال لقومه اور لوط کو کہ جب اس نے اپنی قوم کو کہا اتتون الفاحشه تا ما سباقكم بيح من احد من العالمين تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی انكم لا تطعون الرجال شهوۃ من دون النساء बेशक تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو وما كان جواب جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم ان هم اناسون يتطہرون اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ادھے اپنی بستی سے نکال دو یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بننے پھرتے ہیں فنجیناه واہلہ الا امراته كانت من الغابرين تو ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات دی اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی وامطرنا عليهم مطرا اور ہم نے ان پر بارش برسائی فندر کئی فانہ عاقبت المجرمین پس دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہے